رابط متففین آس پہ سا کے مجازت اعمال خلاصہ متفقین مقزبین پر زجریں انجام فریقین واحد متفقین یہ زد رہا ہے متفقین کے لیے متفقین وہ ہیں جی دکاندار صاحبان ٹھیک ہے دوسروں سے لیں تو پورا لیتے ہیں یا بلکہ زیادہ اور خود سامان دیں تو کیا کرتے ہیں کسائوں سے لو نا جی اپنا گوشت ایک کلو پھر گھر جا کے تو لو کلو پورا یا کیسے آئے سے بادشاہ بیٹھے ہوتے ہیں واحل متفقین ہلاکت بڑی ہے زد رکھو واسطے گھٹانے والوں کے النظین اس کو صفت کاشفہ کہتے ہیں متففین کہ لیے صفت کاشف الزی یہ وہ لوگ ہیں کہ ازاکان جب ماپ لیتے ہیں ایک قائل کر کے بھرتی کر کے جب معاف کر کے لیتے ہیں لوگوں سے یہ اللہ بنی مین من ہے میننداس جب بھرتی کرتے ہیں معاف کر کے لیتے ہیں لوگوں سے تو پورا پورا لے لیتے ہیں ویسا کالو ہم اور جب معاف کر کے ان کو دیں یا وزن کر دیں تو گھٹاتے ہیں کیا نہیں گمان کرتے یہ لوگ کہ بے شک اٹھائے جائیں گے واسطے حساب دن بڑے کے جو مجوم اللہ جس دن کے کھڑے ہو گے لوگ واسطے رب العالمین کے کل ان کو ہرگیگ ایسے نہ کرنا چاہیے تھا متفقین کو انہ کتاب الفجار انجام مجرمین بے شک دفتر بدکاروں کا البتہ جین کے اندر ہوگا دفتر یہی نام اعمال وہ حساب کتاب لکھتے ہیں سجین کہاں ہے جی یہ مقام ہے اس سات زمینوں کے نیچے ہے وہ جیل خانہ ہے سمجھے جی سات زمینوں کے نیچے جیل خانہ ہے ارواح کفار کو, کو وہاں بند کر دیا گیا ہے بے شک دفتر فجار کا سجین کے اندر ہے اور کس چیز نے جتلا ہے اس کو کیا ہے سجین وہ کتاب مرکوم ہے یہ سجین مقام ہے یا کتاب ہے مقام ہے نا یہاں کیا لکھا ہوا ہے کتاب ہے تو لہذا ہس مذاف کا کرو وما ادرا کا ما کتاب سین سجین سے پہلے کا مقدر ہے جی حس مذاف کا کس چیز نے جتلایا تجھ کو کہ کیا ہے کتاب سین کی سجین کا اور نام ناما دفتر وہ کتاب برکوں وہ ایسا دفتر ہے جس پہ مہر لگئی نہیں ہے ویلیو مزن مقزبین اللہ زی یہ مقذبین کی صفت کاشفہ ہے مقذبین وہ ہیں جو جٹلاتے ہیں دن قیامت کو اور نہیں جٹلاتا ساتھ اس قیامت کے اللہ کل موتاد مگر ہر وہ شخص جو حد سے بڑھنے والا ہے لکھ لو جی اوصاف او مقزبین محتد نمبر ایم. جو حد سے بڑھنے والا نمبر دو گناہ گار ایجافطلا نمبر تین جب پڑھی جاتی ہیں اس کے اوپر ایسے ہماری کہتے ہیں تو کہانیاں پہلے لوگوں کی یہ تین وسویں کس کے بیان کی گئیں جی مقدمین کل لا ہرگز نہیں تقزیب نہ کرنی چاہیے بل رانا سبب تقزیب اصل تقزیب کا سبب یہ ہے کہ ان کی بدامالو کی وجہ سے ان کے دلوں پہ زنگ چڑھ گئی ہے کیا چڑھ کے جی سیاہ ہو گئے ہر گیند ایسے نہ کرنا چاہیے تھا بلکہ زنگ لگا جو ان کے دلوں پہ ان امار جو کرتے ہیں کلّا یہ حق کا ہے کلا حق کا پختہ بات ہے کہ بے شک یہ اپنے رب سے اس دن روکے جائیں گے اللہ تعالی کی زیارت ہوگی رب کو روک دیے جائیں گے سمن ان رسال اور پھر بے شک یہ داخل ہوں گے کس کے اندر جہنم کے اندر یہ سب ان کا انجام آ رہا ہے سباب تقزیب ہے پھر انجام ہے سما یقال و حاض پھر کہا جائے گا یہ وہ چیز ہے جس کو تم جٹھلاتے تھے میرے محترام او کل ان کتاب الفجا وہاں سے ان کا انجام وغیرہ آیا اور ساری تشریح اب کس کا انجام ہے جی انجام ابرا کلّا پختہ بات ہے کہ بے شک دفتر نیک لوگوں کا کس کے اندر ہے جی این کہاں ہے ساتویں آسمان کے اوپر اور کس چیز نے جتلا ہے تو اس کو ما یون یہاں کیا معذور کرو گے آ کیا ہے دفتر علی کا وہ ایک دفتر ہے محر زدہ کہ حاضر ہوتے ہیں اس کو مقرر فرچتے یہ سمجھ آ جی میں ایک عبارت پڑھتا ہوں سن لیجیے آپ کو فائدہ ہوگا ان مکر ارواہل مو منی فی علی جین وہ مکر ارواہل کفار فی سین و ماں زال کا لے کل روح منہا ات سال ہی فی قبر ہی روح کا ات اور تعلق ہے کس کے ساتھ جسم کے سمجھ رہے ہو جو علی میں روح ہے اس کا تعلق کیا ہے اپنے جسم کے ساتھ اتصال ہے جو اس کی جین کے اندر ہے روح اس کا بھی اپنے جسم کے ساتھ اتصال ہے آپ کہیں گے کہ کیسے اتصال ہے؟ میں کہوں گا سورج کتنا دور ہے وہ تمہارے اوپر چمک ڈال رہا ہے یا نہیں جی وہ کیوں نہیں ہو سکتا تو اتصال ہے بے جاستی فی قبر ہی لا یدرے کو کن ہو تعالی, تعالی اللہ تعالی اس کنوں کو جانتا ہے ہم یقین کریں گے ایمان لائیں گے کہ روح کا تعلق ہے کس کے ساتھ جسے کے ساتھ وہ بزا اتصال اسی اتصاد کی وجہ سے یو ہی سلزاتا اویل علامہ نیک روح لذت حاصل کرتی ہے بری روح کو درد ہوتا ہے وہ یس موسل ظاہر اور زیارت کرنے والے کا سلام بھی کا سنتا ہے یس موسل یہ کہاں لکھا ہوا ہے تفسیر مظہری میں ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تفصیر عزیزی میں آئے شاہ عبد محدث محدودی شاہ ولی اللہ کا بیٹا یہ بین ہی عبارت نقل کر کے اس گناہ گار نے حضرت مولانا سرفراز خان صاحب جن کو آج میں رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہا ہوں حضرت کی خدمت میں میں نے بھیجی تھی میں نے لکھا تھا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 بھائی شاہ ولی اللہ کو مانتے ہیں نہیں ہماری سند حدیث کی اور تفسیر کے کہاں پہنچتی ہے وہ تو بڑے تھے علماء لمایا دیو کے بھی بڑے تھے اچھا <laughs> جی آگے جی انل ابرار لفی نئیم یہاں پہنچ گئے جی انل ابرار لفی نئی بیان جگا پہلے انجام ابرار تھا نا جی اب ابرار کو جو جزا ملی نا اس کا بیان ہے انل ابرار لفی نئیم بے شک نیک لوگ البتہ نیمتوں کے اندر ہوں گے تفصیل نیم لکھو تفصیل نیم نمبر ایک نیم نمبر ایک الرائے کے نمبر دو تختوں کے اوپر دیکھیں گے اجے کو تعریف نمبر تین پہچانے گا تو ان کے منہ کے اندر تازگی نیمتوں کی اس اسکون نمبر کتنی جی چار پلائے جائیں گے شراب مہر زدا سے کہ مہر وستی کس کی ہوگی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 یہ شراب ہوگی نا یو سون مر رہی رحیق نام ہے شراب کا اس میں مہار کس کی ہوگی اور اس رحیق شراب کے ساتھ ملاوٹ کس کی کر دیں گے تسنیم کی ملاوٹ وہ تسنیم ایک چشمہ ہے کہ پییں گے اس سے مقرب مقربین بین کے چشمے سے عوام کی شراب میں بھی ملاوٹ کر دی جائے گی سمجھ آ ہاں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 وہ تھے مومنیند سے ہستے جزا کون مانا ہستے تھے یہ خباست نمبر اے جیسے آج کل ڈاڑی والے کو دیکھتے کیا کہتے ہیں جی داحش گرد دا آ گیا ڈرتے ہیں اوروں کی تلاشی نہیں لیتے داڑی والے کی تلاشی لیں گے ضرور بے شک مجرم تھے مومنین سے ہنستے حباثت نمبرے پیزا مروبہ حباثت نمبر دو اور جب گزرتے نا مومن ان کے ساتھ تو یتغا مزون وہ آپس میں آنکھیں مارتے ویسے میں میری چلتا وہ دہشت گرد گیندا جا رہا ہے وہ پورا لکشن کا کھینچا گیا وہ کالا بھو نمبر تین اور جب پھرتے نا اپنے آل کی طرح یہ بےمان تو پھرتے خوش گپیاں کرنے والے یعنی نیک لوگوں کو اوپر خوش کپیاں کرتے بولیاں بٹیاں مارتے سنجے تھا جب پھرتے اپنے آل کی طرح تو پھرتے بولیاں بٹیاں مارنے والے خوش کپیاں اور جب دیکھتے ہو ان کو نمبر کتنی جی کیا کو تو کہتے یہ تو گمراہ ہیں حالانکہ نہ مقرر کیے گیا ان کے اوپر نگران ہم نے ان کو ان غریبوں پہ نگران تھوڑا مقرر کیا پالی جاؤ سمرائے تحقیر مومنین کی چونکے کیا کرتے تھے تحقیر تو تحقیر کا سمرہ یہ نکلے گا پس آج کے دن مومن بھی کافروں سے کیا کریں گے ہنسیں گے تسلی مومنین آئے اوپر تختوں کے دیکھیں گے ان کا حال جل رہے ہوں گے حال سوئے با یہ حال بمنے کیا ہے قد تحقیر بدلہ دیے گئے کافر ان آمال کا جن کو کرتے تھے